اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکنی والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرمان بردار اور ہمیں ہماری عبادت کے قادے بتا اور ہم پر اپن رحمت کے ساتھ رجوع فرما شک۔ تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان